سوال ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر جنتی دروازے کی کیا حقیقت ہے تو ذکر حبیب کتاب میں یہ حکایت موجود ہے کہ حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کی طبیعت ناساز تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم ہوا کہ اطار کی دکان سے جا کر نسخہ بنوا لائیں اطار کہتے ہیں بیسکلی جو حکیم ہوتے ہیں ان کو بھی اطار کہا جاتا ہے جو عطر دیتے ہیں ان کو بھی عطار کہا جاتا ہے تو اطار کی دکان سے نسخہ بنوا لائیں آپ علیہ رحمٰ بیٹھے دکان میں نسخہ بنوا رہے تھے کہ شور ہوا ایک بزرگ پالکی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور منادی یعنی ندا کرنے والے ان کے آگے آگے ندا ہے جو ان کی زیارت کرے گا انشاءاللہ شاء وہ جنتی ہوگا لوگ لو در درجوگ زیارت کو جا رہے تھے لیکن بابا صاحب علیہ رحمٰن نے التفات یعنی توجہ نہ کی بلکہ جب پالکی نزدیک آئی تو دکان کے اندر کے حصے میں تشریف لے گئے ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر آپ نے توجہ نہ فرمائی جب پالکی گزر گئی تو آپ نسخہ لیے مرشد کامل کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں تمام واقعہ عرض کر دیا آپ کے پیر مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا فرید کیا تمہیں جنت کی ضرورت نہ تھی کہ زیارت نہ کی اب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی حضور میں ڈرتا تھا کہ کہیں زیارت کر کے جنت ہی ہو جاؤں اور جنت میں آپ کا مقام جانے کہاں ہو اور اس طرح قیامت کے دن آپ کی قدم بوسی سے محروم رہ جاؤں یعنی جنت میں جانے سے زیادہ فوقیت یہ دی کہ میں اپنے مرشد کا اپنے پیر کی قدم بوسی بھروسے قیامت کر لوں کہ میں اپنا مقام یعنی اسے کہتے ہیں کانفیڈنس اعتماد اپنے پیر پر اعتماد کہ جس جگہ انسان اپنے آپ کو باندھ دے نا پھر اس پہ بھروسہ بھی کرے یکدر گیر محکم گیر فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کی ہم نشینی کی نعمت حاصل ہو یعنی چاہت تو یہ ہے کہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ یعنی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ میں جو ہے جنت میں رہوں اب وہاں سے اگر میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیتا تو مجھے کون سے درجے میں رکھا جاتا اور آپ کون سے مرتبہ میں ہوتے تو پھر تو مجھے آپ, آپ سے دور ہی رہتی نا تو حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکر رحمۃ اللہ تعالی عیہ اپنے مرید با ادب کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور جوش میں آ کر فرمایا اے فرید اس کی زیارت کرنے سے لوگ آج کے دن جنتی ہوتے ہیں تو تمہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزرے گا ان شاء اللہ سوا وہ جنتی ہوگا تو یہ جنتی دروازے کی ایک حکایت ہے ہم حکایت پر ایمان رکھنا یا اس کو بطور دلیل پیش کرنا ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا اعتراضات اس میں مزید واقع ہوتے ہیں بہرحال اس زمن میں ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلّۃ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشا فرمایا اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اوکمک صلی اللہ علیہ وسلم یہ درمیزی شریف کی حدیث ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں یعنی جس نے بحالت ایمان مجھے دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا لہٰذا جو لوگ حضور انور کے بعد مرتد ہو کر مرے وہ اس بشارت سے علیحدہ ہیں یوں ہی جن لوگوں نے اخلاص سے صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی جن لوگوں کو ان کی خدمت میں ان کی خدمت بھی میسر ہوئیں وہ بھی دو سے محفوظ ہیں ہم صحابیت اور طبعی کا فرق پہلے بیان کر چکے یہ چونکہ گزشتہ سے پیوستہ ہے شرح میں اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی حکیم الامت نے کہ صحابی کے لیے ایک نظر جمال مصطفی مصطفی بھی دیکھ لینا کافی ہے حالت ایمان میں جس نے حضور علیہ السلۃ والسلام کے کو ظاہری زمانے میں دیکھا اس لیے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے بزرگ اور ایسے بزرگوں کی زیارت الحمد ہوئی ہے کہ جنہوں نے جاتے میں حضور علیہ صلاح السلام کی زیارت کی مگر تابعیت کے لیے صحابی کی صحبت خدمت ضروری ہے اس فرمان علی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کرنے برے اعمال سے بچنے یا ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے گا جس سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے عوام میں مشہور ہے کہ جو پاک پتن شریف میں حضرت بابا گنج گنجے شکر فرید الدین کے مقبرے کے بہشتی دروازے میں داخل ہو جاوے وہ جنت ہے وہ جنتی ہے وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے جنتی اعمال کی توفیق دے گا اور اس دروازے میں داخلے کی برکت سے گزشتہ گناہ صغیرہ مع فرما دے گا گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق دے گا رب تعالی فرماتا ہے اتخل الباب حد وقولوا نا نوفر القم خطا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کے لیے گناہ حلال ہو گئے اب دیکھیں اس بات کو ایک اور طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دس صحابہ اکرام علیہ مردوان ایسے ہیں جن کو حضور علیہ السلاۃسلام نے ظاہری زندگی میں جنت کی بشارت دی جنہیں عشرۂ مبشرہ صحابہ کرام کہتے ہیں چار دو خلفائے راشدین ہی ہیں اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے دیگر چھ صحابہ کرام ہیں مزید یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا عمل اسے ضرر نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اعمال کی چھوٹ مل گئی اب جو چاہے کرے نمازیں نہیں پڑھنی روزے نہیں رکھنے کوئی نیک عمل نہیں کرنا فرائض واجبات سے چھٹی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی ضمانت مل جاتی ہے کہ آج کے بعد یہ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو یہی بات ہے اس پر اس حد تک اعتقاد رکھنا درست ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر اس سے گزر بھی مل جائے کہ اگر بزرگوں نے اور اس واقعے کو اور اس جنتی دروازے کی تصدیق جو ہے خود اولیاء کرام کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کی امید رکھتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے جنتی دروازے سے گزرنا چاہیے یہ کون کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سائیڈ پہ رکھ کر یا فرائض و واجبات کو ترک کرنے کے بعد جنتی دروازے سے گزر جاؤ اس کے بعد لگے دم مٹی غم لگے رہو سٹے لگا دے رہو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائی کسی بھی قطب ابدال غوث یہاں تک کہ صحابہ کو بھی نمازیں معاف نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چرس والی زندگی الگ ہے تھوڑا سا اپنی ذات پہ ترس کھانے والی زندگی گزارنی چاہیے شریعت متحرہ پہ عمل کرنا چاہیے واللہ تعالی عالم